الحمد و و و اللہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ خزائے حاجت کے لیے نکلتے لا اس وقت تک اپنا کپڑا اٹھاتے نہیں تھے جب تک وہ زمین کے قریب نہ ہو جاتے یعنی کہ جب بیٹھنے کے بالکل قریب ہوتے پھر اپنا کپڑا اٹھاتے تاکہ سطر کا جو اہتمام ہے وہ آخری حد تک ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت کی سن نبی داغ میں ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو ایک آدمی بات سے گزرا اس نے سلام کہا آپ نے اس کو جواب نہیں دیا پیشاب کرتے ہوئے قزائے عاجت کرتے ہوئے سلام کا جواب آپ نے نہیں دیا کلام کرنا آپ نے پسند نہیں کی ایک روایتی حوالے سے اور بھی ہے لیکن سنتن وہ ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب فضائے عجم آج بھی عاجب کرنے لگے برہنا بیٹھا ہوا ہو تو پھر آپس میں گفتگو نہ کرے آ رہے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں لیکن بہرحال صحیح حدیث سے ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے تعالیٰ ہو جاتی ہے اسی طرح مہاجر بن خود رضی اللہ تعالی عنہ